طواف کے بعد جو دو رکت پڑھنی ہوتی ہیں جنہیں واجبۃ الطواف کہتے ہیں یہ طواف کے واجبات سے ہے یا مطلقاً واجب نماز ہے کیونکہ واجبت الطواف ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا واجب ہے نماز پڑھنا واجب ضرور ہے لیکن یہ ہے کیا نوافل نیت اس میں کیا کرنی ہے نفل کی کرنی ہے یہ دو رکت نفل طواف کے واجبات سے ہیں جب طواف سے فارغ ہوتا ہے چاہے طواف نفلی ہو یا طواف عمرے کا ہو دونوں صورتوں میں طواف کے بعد اس کو دو رکت نفل واجب پڑھ لیں اس وہ طواف کے واجبات سے ہے کہ اس کو دو رکت نفل ادا کرنے وہ دو رکت نفل افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کی سیدھ میں اور اتنے بھولے لوگ بھی میں نے بیچارے دیکھے ہیں کہ مطاف کے اندر کیونکہ وہ کتابوں میں پڑھ کے جاتے ہیں کہ مقام ابراہیم کی سیدھ میں نماز پڑھے تو خانہ کعبہ اس طرف ہے یہاں مقام ابراہیم ہے تو اللہ کا بندہ یوں کر منہ کر کے نماز پڑھ تو منہ چہرہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف اس کو رکھنا ہے اس لیے کہ نماز کا قبلہ کیا ہے خانہ کعبہ ہے نماز کا قبلہ کیا ہے خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ کی طرف تو اس کا منہ ہونا چاہیے درمیان میں مقام ابراہیم آئیں یہ افضل ہے ہاں اگر وہ جگہ میسر نہیں ہوتی ہے تو مسجد حرام شریف میں کہیں بھی نماز پڑھ لے جو اس کو میسر ہو واللہ اللہ تعالیٰ عالم